امام بنے تعالیٰ فرماتے ہیں تغییر شرط الواقف لما یوزرقی وقف کرنے والے اور چندہ دینے والے کی شرط کو بدلنا جائز ہے اگر اس سے بھی بہتر کوئی جگہ مل جائے فلو وقف اعلی او اوسوفی یتیم وحتیجہ صرف الجندی اگر چندہ دینے والے نے یہ شرط لگائی ہو کہ صرف علما کو یا صوفیوں کو یہ چندہ دیا جائے یعنی مدارس اور خانقاہ پر یہ استعمال کیا جائے اور جہاد کے لیے اس کی ضرورت پیش آ جائے سوری فلجم دی یہ پیسہ مجاہدین کے لشکر پر خرچ کیا جائے سبحان اللہ اللہ عبا علیم یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کس کی کیا تھی اور اس کے پیسے کتنے زیادہ مناسب جگہ پر لگے ہیں اللہ کو معلوم ہے ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں میں ابھی آج کل پاکستان میں الحمد للہ خیر مخیر حضرات جو ہیں بہت زیادہ چندہ دیتے ہیں حتیٰ کہ شام کے جہاد میں ان کا چندہ لگتا ہے چیچنیا کے جہاد میں ان کا چندہ لگتا ہے مدارس و مساجد میں جو چندہ وہ دیتے ہیں پاکستان کے مسلمان یہ تو ایک تاریخی بات ہے اور ایک ریکارڈ ہے پوری دنیا میں اچھے کاموں کے لیے پاکستانی مسلمان جتنا چندہ دیتے ہیں میرے خیال میں اور کسی بھی ملک کے مسلمان اتنا چندہ نہیں دیتے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہاں ایک مسجد بنائی گئی ہے بہت خوبصورت اور ایک بہت خوبصورت منارہ بنایا گیا ہے کہا جاتا ہے واللہ عالم اس منارے پر ایک کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے حیران ہو گئے نا مٹی بجری سیمنٹ گارا اس کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے اس میں شیشے لگا دیے گئے ہیں پھول وغیرہ لگائے گئے ہیں خرچہ کتنا ہے ایک کروڑ روپیہ مینارا نہ ہو تو مسجد نہیں بنتی کیا مینارا نہ ہو تو کیا لوگوں کی نماز نہیں ہوتی کیا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کام کیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا اس سے زیادہ ضرورت مند اور اچھی جگہ موجود نہیں تھی کیا اس مینارے سے زیادہ ضرورت من اور مناسب جگہ موجود نہیں تھی کتنے سارے غریب ہیں جو آج کھاتے ہیں تو کل کا انہیں پتا نہیں ہے کتنے سارے مدارس ہیں جن کے اخراجات قرضوں سے پورے ہوتے ہیں اور ان مجاہدین کو دیکھیں مجاہدین کو جنہوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کیا اللہ کے فضل سے امریکہ کو بھگایا اور پاکستان میں وہ اسلامی نظام کے لیے جہاد میں مصروف ہیں ہم خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہاں کے حالات کا اندازہ ہے مجاہدین مہاجرین انصار غربت اور فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں ہمارے مجاہدین جنہوں نے امریکہ کو اللہ کے فضل سے شکست دی جنہوں نے پاکستان کے بدبخت بدبودار اور فاسد نظام کے ساتھ لڑائی لڑی اور لڑ رہے ہیں آج بھی وہ بیچارے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے مزدوری کرتے ہیں اب ایک شخص کروڑ روپیہ صرف ایک منارے پر لگا دیتا ہے جبکہ اس سے بھی زیادہ محتاج اور غریب لوگ موجود ہیں ایسے حالات میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس غیرت اس دینی حمیت کو دیکھ کر ان کے لیے دل سے کروڑوں دعائیں نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا ایک مقام بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو گلے گلزار بنا دے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا بھی اسی طرح کا فتویٰ موجود ہے کہ جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں خرچ کیا جائے آگے آیت نمبر دو سو باسٹھ میں اللہ جل الح کا ارشاد ہے فی سبیل اللہ اس آیت میں اللہ تعالی چندہ دینے والے حضرات کے لیے ایک ادب اور اخلاق بیان فرما رہے ہیں کہ تم نے چندہ تو دے دیا اب احتیاط کرنا وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں سما فکو من اضن پھر خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا اور میں نے وہ کیا جو لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور جس کو دیا اسے ذلیل اور حقیر نہیں سمجھتے یہ دیکھو یہ مجھے ہر وقت ہم سے مانگتے رہتے ہیں غلط بات ہے یہ مجاہدین آپ کے لیے آپ کے عزت کے لیے آپ کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ خود آ کر ان کو دیں یہ مدرسے والے یہ دین کی خدمت کرنے والے آپ کے گھر اگر آتے ہیں تو آپ کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے اداروں میں جائیں اور ان کے اخراجات اور ان کی ضروریات معلوم کریں اور اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت خرچ کریں اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اچھائی کی اور پھر اس کے پیچھے لگے ہوئے یار ان مولویوں سے جان نہیں چھوٹتی یار ان مجاہدین سے جان نہیں چھوٹتی یہ تو آپ کے دین کے لئے کام کر رہے ہیں نا اگر وہ بھی دین کا یہ کام چھوڑ دیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا کیا ہوگا آپ کی محبت کہاں گئی آپ کا عشق رسول کہاں گیا اللہ سے محبت کہاں گئی یہ علماء یہ مساجد والے یہ مدارس والے یہ خانقاہ والے یہ جہاد والے جتنے بھی لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تو آپ کے دین کے تحفظ کے لیے حفاظت کے لیے اشاعت کے لیے اس کے دفاع کے لیے اس کی حمایت کے لیے لگے ہوئے ہیں نا اپنا گھر تو نہیں بنا رہے ہیں وہ اگر یہی مولوی دین کا کام نہ کرے دنیا کے کام میں مصروف ہو جائے وہ بھی بہت کچھ کما سکتا ہے عجیب بات یہ ہے جو ڈاکٹر ایک ایک آپریشن پر لاکھوں روپئے لیتے ہیں انہیں تو انسانیت کا خادم کہا جاتا ہے لاکھوں روپئے لیتے ہیں ایک ایک آپریشن پر انہیں تو انسانیت کا خادم کہا جاتا ہے اور جو مولوی پوری زندگی اللہ کے راہ میں لگا دیتا ہے پوری زندگی دنیا کے کاروبار سے دور رہ کر صرف دین کی خدمت میں مصروف رہتا ہے لوگ اس کو ایک روپیہ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے ہزاروں باتیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ادب یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے لہو مجرم آئندہ ربیم ان کا اجر اللہ کے پاس ہے ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے ولاف ولا اور انہیں قیامت کے دن کوئی ڈر نہیں ہوگا ولا هم يحزنون اور وہ قیامت کے دن غمگین نہیں ہوں گے بعض علماء کرام اسے دنیا کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور دنیا میں اسے کوئی غم نہیں ہوگا لیکن یہ تفسیر ضعیف ہے اس لیے کہ خوف ہمیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں جان خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے ہیں چندہ دیتے وقت لوگ ڈرتے ہیں آج کل اور ہم بھی اپنی جان دیتے وقت ڈرتے ہیں نا اوپر سے چھاپا آ جائے ڈرون آ جائے کبھی ادھر چھپتے ہیں کبھی ادھر چھپتے ہیں تو یہ تو ہوتا ہے جتنا غم دین کا کام کرنے والوں کو ہوتا ہے دن رات بے کی ایک ہو جاتی ہے پریشان رہتے ہیں غمگین رہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی زیادہ غمگین رہا کرتے تھے تو اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اس فضیلت کا تعلق آخرت سے ہے یعنی آخرت میں انہیں کسی عذاب کا کسی مصیبت کا خوف نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں کسی بھی چیز سے پریشان نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے جان ہے مال ہے اولاد ہے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی حاکمیت کے لیے اللہ تعالی ہمارا سب کچھ قبول فرما لے وس اللہ تعالیٰ محمدینسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ